بشیر انور میرے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ ان دنوں پاکستان گئے ہوئے ہیں اور میری پیاری والدہ محترمہ اس وقت کمپیوٹر پر ہیں رب العالمین آقا کریم کے صدقے میری پیاری والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے والدہ محترمہ کی طبیعت ذرا ناساز ہے حضرت صاحب دعا فرمائیے گا والدہ محترمہ کی صحت کے لیے جزاک اللہ خیر میری پیاری والدہ محترمہ کے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ کیا تحجد کی نماز ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھنا ضروری ہے اگر باقاعدہ نہ ہو سکے اور جب بھی موقع ملے تحجد پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا سوال ہے نماز آنکھ کھول کر پڑھنا ضروری ہے تو کیا دعا آنکھ بند کر کے کر سکتے ہیں اور اسی طرح درود پاک آنکھ بند کر کے پڑھنا ٹھیک ہے زیادہ کرنا خیر جی नमीर بھائی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کو امی حضور سے گزارش کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں یقیناً ان کی دعائیں جو ہیں وہ انشاء اللہ ہمارے لیے فریاد ثابت ہوں گی ہم رشید انور بھائی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ امی حضور کی بارگاہ میں ہم سب کا سلام بھی عرض کریں اور دعا کے لیے بھی خصوصی طور پر گزارش کریں تو ایک تو عرض یہ ہے کہ کوئی بھی جب کام شروع کیا جائے تو اس کو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے حکم بھی یہ ہے کہ نیکی کا کام جب شروع کرو تو پھر ہمیشہ اس پر جو ہے وہ مداحمت اختیار کرو اور تہجت کا تو واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ جو اس کو شروع کرے پھر اس کو چھوڑے نہ یہ جو ہے خصوصی طور پر تہجد کے بارے میں ہے اگر کبھی چھوٹ جائے تو وہ پھر فجر ہونے کے بعد ٹرو ہونے کے بعد سورج وطر جو ہیں وہ دوبارہ پڑھ لیے جائیں لیکن تحجد ضرور جو ہے اس کو باقاعدگی سے پڑھا جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی باقاعدگی سے نہیں پڑھ سکتا تو کبھی جاگتا ہے تو بالکل ہی چھوڑ دے بلکہ وہ جب کبھی جاگتا ہے تو پڑھ لیا کرے آ, کوشش ہم ازگی کی کرے نہیں ہو سکتی تو کبھی کبھی بھی چھوڑی نہ جائے اور نماز جو ہے یہ آنکھیں بند کر کے پڑھنی منع ہے تو لیکن اگر اس میں یہ ہو کہ آ, زیادہ خوشبو خلو آنکھیں بند کر کے ہو تو آنکھیں بند کر کے پڑے لیکن رکو و سجود کے وقت آنکھیں کھول لے دعا جو ہے یہ بارہل آنکھیں بند کر کے پڑھنی مانگنی بالکل جائز ہے دروشی بھی جائز ہے اگر آنکھیں بند کر کے زیادہ خوشبوخو ملتا ہے سرور ملتا ہے تو یقین ہے ان کہ آنکھیں بند کر کے بھی بڑی جائز